پھولوں کے متعلق سوالات پڑھے اور سنے تھے چال ل اس کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی وہ تھے حروف مستاریہ کیا تھے حروف مستاریہ اس میں کل حروف ایسے ہیں کہ جن جو یہ سمجھے کہ ان کے پور پر میں ہیں اور باریک پڑنے میں فرق رکھنا ضروری ہے فا کاف دیکھیں یہ ایک کاف ہوتا ہے پر ہے دوسرا کاف باریک ہے ٹھیک ہے رام لام, لام, لام, لام, لام, لام, لام, لام, لام, لام شین کاف را, را میم اس شکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بالفرض اگر مزارات اولیاء پر جو حلا غیر شرعی حرکات کر رہے ہوں اور ان کو روکنے کی قدرت میں ہو تب بھی اپنے آپ کو اہل اللہ رحم اللہ تعالی کے درباروں کی حاضری سے محروم نہ کرے شیخ دریکت امیر سنت بانی اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قاضر عظوید دامت برکات مولالیہ نے اس پر فتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و تلقت کا جامع مجموعہ اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر مدنی انعامات اور اسلامی بہنوں کے لیے ترسٹھ مدنی انعامات مصورت سوال ماں رضائے رب الام کے مدنی کام یہ اپا فرمائے ہیں <سؤال> قرآن کے نور سے نوبر ہونے کے لیے تجویز کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے علوم حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ الحمد اللہ رب العالمین و سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسلام علیہ رسول اللہ حبیب اللہ نبی اللہ نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علی والی وسلم ہے کہ جب جمعرات کرنا آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ مجھ پر درود پاکی کی کثرت کرتے ہیں میٹھے مچھے اسکند بھائیوں اور مدر چینل کے ناظرین اس وقت آپ مغری چینل کے سلسلے مدرسۃ المدینہ بالغان میں ہم سب حاضر ہیں آپ اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں مدنی قاعدے کی دو تختیاں ہماری مکمل ہو چکی ہیں اور آج انشاءاللہ شاء اللہ تبارک مطالعہ سبق نمبر تین کا آگاہ ہوگا سبق نمبر تین صفحہ نمبر چار سبق نمبر تین صفحہ نمبر چار کھول اس سے قبل کے یہ تختی شروع کروں پچھلی تختی کے اندر جو مدنی پھول عرض ہے جن دو دو حروف کے درمیان فرق رکھنے کا تھا کیا آپ میں سے کوئی سائن بھائی بتائے گا کہ دو حروف بتائیں کہ جن کے اندر فرق ہے جی کون بتائے گا توان لگے دیجیے تا کو کیسے پڑھیں گا ذرا تا کو باریک اور گا کو پا کو یعنی موٹا کیوں موٹا پڑھا جائے گا یہ کیونکہ یہ حروف ہے مستہ میں جی اس کے علاوہ دوسرا کن کن حروف کے اندر فرق بتایا گیا تھا جی آپ استعمال پر بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ملازہ کر رہے ہیں کہ پچھلے سبق میں تا اور تو تا باریک تو مستالیہ پر یہ دوسرا فرق ہا اور ہا میں صلو علی الحبیب اللہ علیہ حبیب عرکا وسلم آئیے سبق نمبر تین کی ابتدا کرتے ہیں اس پہلے اس کے چند مدنی پھول سماپت کر لیجئے کہ حرکت کی جمع حرکات ہے حرکت کی جمع हرکات हرکات है. حرکات ہے حرکات ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں کسے حرکات کہے ہیں <متضوع> زبر زیر پیش کو حرکات کہتے <متضوع> ہیں زبر زیر پیش کو کیا <متضوع> کہتے <میلے> ہیں ماشاء الف اچھا زبر کہاں پر لگتا ہے حرف کے اوپر, اوپر, اوپر زیر حرف کے نیچے جی جی اور پیش بھی حرف کے اوپر, اوپر, اوپر ہی لگتا ہے لیکن اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے اچھا جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں ٹھیک ہے اور زبر منہ اور آواز کو کھول کر زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں شرف کی ادائیگی کے حساب سے سیکھ جائیں گے یہاں پر ایک لا ایک مدنی پھول پر توجہ چاہتا ہوں کہ الف پر جیسے پہلا لفظ کون سا ہے الف پر کوئی حرکت ہو زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت ہو یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے اسے کیا پڑھیں گے حمزہ پڑھیں گے کیا پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تبارک و تعالی اور ایک آخری نکتہ ہے کہ راہ پر زبر یا پیش ہو تو راہ کو پر پڑھیں گے اور راہ کے نیچے زیر ہو تو راہ کو باریک, باریک, باریک پڑیں گے ٹھیک ان شاء اللہ دو گے تو یہ تمام مدری پھول ہمیں ہمارے ذہن میں خود بخود ان شاء بیٹھ جائیں گے ان شاء اللہ آئیے اس تختی آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ آپ نے کیا سیکھا علیف کو کیا پڑھیں گے حمزہ زبر حمزہ زیر حمزہ हم, پیش امزا پیش, او, پیش او, ا, آ دیکھیے اسے کھینچنا نہیں ہے نہ جھٹکا دینا ہے کہ آ, جھٹکا بھی محسوس نہ ہو اور آ بھی محسوس نہ ہو حمزہ زبر آ دوبارہ پڑھیے حمزہ زبر آبر آمزا زیر امزا زیر امزا پیش امزا پیش آبر با, با با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی بو جب میں مکمل حرکات کو دوہرا دوں اس کے بعد آپ لمب پڑھیں با بی بو با بی بو پر یہ خیال یاد یہ با, اس بات کا خیال رہے کہ آپ نے جب حجے کرتے ہوئے حجے کرتے ہوئے جو لفظ ہے اس کو ہم مفرت لفظ پڑھتے ہیں تا اس کو مکمل آپ کیجیے یہ نہیں کہ تا زبر تا یہ نہیں تا زبر تا ٹھیک تا تا تا ہے تا زب س ادائیگی کا خیال رکھیے کہ زبان کی نو کی دانت کی پرست ٹکرائی سبر سا زبر زیر سی سا سی سا ہا زبر ہا ہا زبر ہا ہا زیر خی ہا زیر خی ہا پیش ہُوا ہا خی زبر خو پیش پیش دال زبردا دال زبردا زیرا دی دال ٹیش دا ٹیک دوبرالی زی را زیر ٹیک را وی ز ربر ربر راہ راہ را کے اوپر سب ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے کیا پڑھیں گے موٹا کیا پڑیں گے راہو کیا پڑھیں گے موٹا موریا, پڑیں گے را زبر ری ری اسے باریک ٹھیک <tis> ہے را زی ری, ری, ری, ری اسے کیا پڑھنا ہے رو باریک رو پھر اسے کیا پڑھنا ہے موٹا پڑنا ہے کیا پڑھنا ہے रू پڑھنا ہے را پیش رو ریش رو ری رو ری رو جھٹکا نہیں मिलके نہیں اس میں रू نہیں ری رو ری رو مل کے پڑھیے ری ری رو ز زبر زبر زیر ز پیش زو سیند بھائی آپ بھی بابا بلند مل کر پڑھیں گے نا انشاءاللہ ان جلدی سیکھ جلد جائیں گے بابا بلند انشاءاللہ سب کے ساتھ پڑھیے زبر سو, سو, زبر سو زر سو زیر سو زیر سئی سعد پیش س و ب ض ب ب ض ز ب ب ض ت ب ت ب ض ب ط ز ط ط ز میں پا وا نکلا کسی کا تو واؤ نے نکلا پیش او پی ٹبر ر زیر وی ویر وی ریش فا رو زبر زیرا فا ٹیش فو فا سی فو زبرقیرقی آف یش خوف کا قی کو کافر کاف زیرکی کا پیش کو کام زبر لام زبرلا لام, لام زیر لام, لام پیش لو لام لو لالما میم زبرما میم زیرمی میم زیر می میم پیشمو میم پیش ماں نی می نون زبرنا نو زبرنا مون زیر نو زیرنی نون پیش نوشن واؤ زبر وا واؤ وا وی واؤ پیش وا پیش ہا زبر ہا ہا ہا زیر ہی ہا ہا پیش ہو ہا ہا حمزا زبر آبر حمزا زیر امزا زیر امزا پیش اُمزا پیش اُبر یا آج ہم نے اس سبق کو اور حمد yeah. اللہ اب آپ اسٹائم بھائی تین تین حروف کر کے آپ ان شاء اللہ زمجل سنائیے جی بابا سے بنان دورا تھا کہ سب کو آواز یو ا ی ا و ت اور دت دو ہم ذا زبر با زبر جی. با, با با زेर دی با پیش با دی بو تا زبر تا تا زेर की ता पेश हो ता اجی اب آپ تین روپ دو الرحیم رحمان زبر سا سا سیان سی جیم زبر جا جم کو مکمل اس کے جو ہے نا جیم زبر جا جبر جا جیل جی جیم پیش جو جا جی جی ہبر ہیر ہی اسکامی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جب آپ نے حجے کرنی ہے تو جو مفرت ہر پڑیں گے جیسے جیم پڑا آپ نے جیم زبر جا تو جین کی مکمل ادائیگی کریں جو بھی لفظ بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کی مکمل ادائیگی کریں تھوڑا کھی آپ نے خریدنا کھیتی خی خو ڈال آپ پڑھی زال لال زبردی درست کیجیے بالکل تحمل کے ساتھ اس کی ہزے کرے زبر زا زال زبر زال, زبرزا، زال ری رو ری رو بھی نہیں کھیچے بھی نہ ری رو ری رو ری روپیے جا ڈبل جا جا پے ج ابھی اب پڑھی ان شاء اللہ اچھا انداز میں کھیچ آپ یا ڈبل اب اس تختی کو آپس میں آپ چاہیں بھائی ایک دوسرے کو سنا لیے تھوڑی دیر چینل پر جو ناظرین ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو سنائیے تاکہ انشاءاللہ سبق کی پختگی آئیے ان شاء اللہ دوبارہ چند منٹ اس کے بعد ان شاء اللہ سنت ہوگا ہم اب آئیے شلۃب مطالعہ فیضان سنت کا درس سماعت کرتے ہیں الحمد للہ نبی عالمین والسلام سلاسلام سید المرسلین امباد فحد الب اللہ الرجيم بسم يا رسول اللہ وعلى اللہ, يا اللہ صلاة والسلام يا نبی اللہ يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین چلنا پھرنا کام کاج اور آپس میں گفتگو فرما کر جائیے اور درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو بیٹھ جائیے اگر تھک جائے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے کہ لا لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے دو شخص اس پر روزے جمعہ دو سو مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ علی علی محمد وعلی و و وبارک وسلم اس اسکامی بھائیوں اور منی چینل کے ناظرین آپ فیضان بسم اللہ سے درس کو سماعت کر رہے تھے مزید سماعت فرمائیے مسجد نبی شریف صاحب سلاد والسلام کی پر بہار فضا بار امیر مؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام علی مرضوان میں قرآن پاک کے فضائل پر مذاکرہ ہو رہا تھا اس دوران حضرت سیدنا عمر بن مادی رضی اللہ تعالی عن نے عرض کیا یا آپ حرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کی عجائبات کیوں بھول رہے ہیں خدا خداجل کی قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بڑا عجوبہ ہے امیر المین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عن سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اے ابو ثور یا حضرت سیدنا عمر بن مادی کر رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت تھی آپ ہمیں کوئی عجیبہ مادی کر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمانہ تھا تھاحت سالی کے دوران تلاش رزق کی خاطر میں جنگل سے گزرا دور سے خیمے پر نظر پڑی قریبی ایک گھوڑا اور کچھ مویشی بھی نظر آئے جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین و جمیل اور عورت بھی موجود تھی اور خیمے کے سہن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کو دھمکاتے ہوئے کہا کچھ تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے اس نے کہا آدمی اگر تو مہمان چاہتا ہے تو آ جاؤ اور اگر امداد ارکار ہے تو ہم تیری مدد کریں گے میں نے کم باتیں مت بنا تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے تو وہ بوڑھا کمزور کی طرح بمشکل تمام کھڑا ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے قریب آیا اور نہایت پھرتی سے مجھ پر جھپٹا اور مجھے پٹک کر میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا ابل میں تجھے ذمہ کر دوں یہ چھوڑ دوں میں نے گھبرا کر کہا چھوڑ دو وہ میرے نیچے ہٹ گیا میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا کہ اے آمر تو عرب کا مشہور شہسوار ہے اس کمزور بوڑھے سے ہار کر بھاگنا نہ مری اس ذلت سے تو مر جانا ہی بہتر ہے چنانچہ میں نے پھر اس سے کہا تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے یہ سنتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پورا سرار بوڑھا پھر مجھ پر حملہ اور ہوا اور چشم زن میں مجھے گرا کر سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا بول تجھے ذبح کروں یہ چھوڑ دوں میں نے کہا مجھے معاف کر دو اس نے چھوڑ دیا مگر پھر بھی میں نے اس سے سارے مال کا مطالبہ کر دیا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر پچھاڑ کر اس پر قابو پا لیا میں نے کہا مجھے چھوڑ دو اس نے کہا تیسری بار میں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا یہ کہہ کر اس نے پکار کر کہا اے کنیز تیز دھار دار تلوار لے لے آو. وہ لے آئی اس نے میرے سر کے اگلے حصے کی چوٹی کاٹ ڈالی اور مجھے چھوڑ دیا ہم عربوں میں راج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کے بال دیے جائیں تو وہ دوبارہ اگنے سے قبل اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتا ہے کیونکہ چوٹی کٹ جانا یہ شکست خوردہ کی علامت ہے چنانچہ میں ایک سال سرار بوڑھے کی خدمت کا پابند ہو گیا پورا سال ہو جانے کے بعد وہ مجھے ایک وادی میں لے گیا اس نے بلند بولند سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تمام پرندے اپنے گھونسوں سے باہر نکل کر اڑ گئے دوبارہ اسی طرح پڑنے پر تمام درندے اپنے اپنی پناہ گاؤں سے باہر چلے گئے پھر تیسری بار زور سے پڑھنے پر اونلی لباس میں ملبوس حضور کے تنے جتنا لمبا خوفناک کالا جن ظاہر ہوا اس کو دیکھ کر میرے بدن میں جھرجوری کی لحس دوڑ گئی پورا پورسوار بوڑھے نے کہا اے امر ہمت رکھ اگر یہ مجھ پر غلبہ پالے تو کہنا اب کی بار میرا ہاتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب ہوگا پھر وہ اسرار بوڑھا اور کالا جن دونوں گتھم گتھو گئے پرسرار بوڑھا ہار گیا اور کالا جن اس پر غالب آ گیا اس پر میں نے کہا اب کی بار میرا ساتھی لاتوزا یعنی کافروں کے ان دونوں گتوں کی وجہ سے جیت جائے گا سن کر پرسرار بوڑھے نے مجھے ایسا زوردار تماچا رسید کیا کہ مجھے دن دہاڑے تارے نظر آئے اور ایسا محسوس ہوا کہ ابھی میرا سر اکھڑ کر دھر ہو جائے گا میں نے مدد چاہیے اور کہا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں چنانچہ دونوں میں پھر مقابلہ کرسرار بوڑھا اس کا ان کو دبوچنے میں کام ہو گیا تو میں نے کہا میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب آ گیا یہ کہنے کی دیر تھی کہ پرسرار بوڑھے نے نہایت پھر کے ساتھ اس کو زمین میں لکڑی کی طرح گاڑ دیا اور پھر اس پیٹ چیز کر اس میں سے لالٹین کی طرح کوئی چیز نکالی اور کہا اے امر یہ اس کا دھوکا اور کفر ہے میں نے اس بوڑھے سے استفسار کیا آپ کا اور اس کالی جن کا کیا قصہ ہے کیا جی. لگا کہ ایک نصرانی جن میرا دوست تھا اس کی قوم سے ہر سال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا ہے اور اللہ عز و جل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے جانبا. پھر ہم آگے بڑھ گئے ایک مقام پر وہ پورسار بوڑھا جب غافل ہو کر سو گیا تو موقع پکڑ میں نے اس کی تلوار چھین کر نہایت پھرتی کے ساتھ اس کی پنڈریوں میں ایک زوردار وار کیا جس سے دونوں ٹانگیں کٹ کر جس سے جدا ہو گئی وہ چیخن لگا ہو دار تو نے مجھے سخت دھوکا دیا ہے مگر میں نے اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا پے در پہ وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے پھر جب میں خیمے میں واپس آیا تو وہ کنیز بولی اے امر جن سے مقابلے کا کیا بنا میں کہا بوڑھے شیخ کو جنات نے قتل کر دیا وہ کہنے لگی تو جھوٹ ہو رہا ہے اور بے وفا اس کے قاتل جنات نہیں بلکہ تو خود ہے یہ کہہ کر اس نے بے قرار اور اشکبار ہو کر عربی میں پانچ اشار پڑے جن کا ترجمہ ہے اے میری آنکھ بہادر شہ سوار پر خوب رو اور پے در پہ آنسو بہا اے امر تیری زندگی پر افسوس ہے حالانکہ تیری زندگی کو تیری دوست کو زندگی نے موت کی طرف دھکیل دیا اور اے امر اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے بعد تو کبیلے بنی زبیدہ اور کفار یعنی ناشکروں کے گروہ کے سامنے کس طرح فخر کے ساتھ چل سکتا ہے مجھے میری عمر کی قسم اے عمر اگر تو لڑنے میں واقعی سچا ہوتا یعنی بغیر دھوکا دیے مردوں کی طرح اس سے قابلہ کرتا تو اس کی طرف سے ضرور تیز دھار دار تلوار تجھ تک پہنچ کر رہتی اور تیرا کام تمام کر دیتی اے بوڑھے کو قتل کرنے والے بادشاہ حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ تجھے برا اور ذلت والا بدلا دے تیر جرم کے بدلے میں اور بھی اس کی طرف سے ذلت و رسوائی والی زندگی ملے جس طرح کے تو نے اپنے دوست کے ساتھ ضلعت و رسوائی والا سلوک کیا میں <سلام> جلا کر قتل کرنے کے لیے اس پر چڑھ دوڑا مگر وہ حیرت انگیز طور پر میری نظروں سے اجل ہو گئی وہ نگل لیا اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے بھائیوں دیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کس قدر حیرت انگیز برکات ہے ان برکتوں کو لوٹنے کی عادت بنانے کی دعوت استعمال کے مدری قافلوں میں آشیکا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کی آدت حاصل انشاءاللہ عزوجل شاء مسائل حیرت انگیز طور پر حل ہوں گے اور اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے غیبی امدادیں ہوں گی آشیکا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک مدرین قافلہ کپڑ ونج, گجرات الہند پہنچا اراقی دورہ بالکی کی دعوت کے دوران ایک شرابی سے مٹبھیڑ ہوئی عشقا نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوب انفرادی کوشش کی جب اس نے سب سب امام والوں کی شفقتیں اور پیار دیکھا تو ہاتھ ہاتھوں ہاتھ ان کے ساتھ چل پڑا عشقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے گناہوں سے توبہ کی داری مبارک بڑھا لی سب امامے کا تاج بھی سر پر سج گیا مدنی لباس کا ذہن بھی بلایا چھ دن تک مدنی قافلے میں سفر کی ساتھ حاصل کر سکا مزید 92 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی مگر زیادہ قافلہ یعنی سفر کے اخراجات نہ تھے ایک دن ایک رشتے دار سے ملاقات ہو گئی اس نے جب معاشرے کے بدنام اور شرابی کو داڑھی سر وزمامہ اور لباس میں دیکھا تو دکھتا رہ گیا جب اس کو بتایا گیا کہ یہ سب مدنی قابل کی برکت ہے اور ان شاء اللہ اسباب ہو جانے کی صورت میں مزید بانوے دن کے سفر کا مصمم ہے تو اس رشتے دار نے کہا پیسوں کی فکر مت کرو بیانوے دن کے مدنی قافلے میں سفر خرچ مجھ سے قبول کر لو اور ساتھ میں بیانوے دن تک گھر کے اخراجات بھی اپنے ذمے لیتا ہوں یوں وہ دیوانہ بانوے دن کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا گئے بھی امداد ہو گھر بھی آباد ہو چل کے خود دیکھ لیں قافلے میں چلو رزق کے در کھلیں پرکتیں بھی ملیں لطف حق دیکھ لیں قافلے میں چلو ہو شاء آپ بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ جل شاء پر اجتماع ہے ہمارا بھی مدنی قافلہ رہا ہے خدا سے سفر کرے گا آپ ضرور نیت کیجئے کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مدنی چینل پر ملحظہ کا نظرین اسلامی بھائی یہ بھی نیت فرمائے الحمد ہر جمعرات کو جہاں پر اجتماع ہوتے ہیں وہاں سے مدنی سفر کرتے ہیں بھی سفر اور الحمد للہ تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر تحریک دعوت اسلامی کے ماں کے ماں مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں مدری خلط پر ہونے والے درس فیضان سنت میں شریک اسلامی بہنیں اپنے اپنے حقوں میں سنت و بر اجتماعات میں شرکت فرمائی اور اسلامی بھائیوں سے اپنے اپنے شہروں میں مغرب کی نماز کے بعد جمعرات کے دن ہونے والے سنت و بر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے عشقاً رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدنی قافلوں و سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے منی انعامات کا رسلب پُر کر کے ہر مدنی ما کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے ان شاء اللہ زل اس کی رقص سے ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑے گنا سے نفرت کرنے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا ہر اس کن بے اپنا یہ مدنی ذہن بنا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا, دنیا, دنیا کے لوگوں کی, کی کوشش, تاخی تاخی کوشش تاخی کی کرنی ہے ان شاء اللہ اپنے اصلاح کی کوشش کے لیے بنے انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اس کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اللہ اکرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری امتی ہو امین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آئیے آخر میں مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن لله الملك هو على نعيم شيش الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن وهو العزيز الحكيم الذي خلق السماوات والارض في ستين ما ترون في الطير افانها تتفاو له ولقد زينا السماء الجنيا من صابح وجعلناها وجعلناها, وجعلناها, وجعلناها رجوا للشياطين وأرجنا له عذاب السعيد وللذين قفوا برضي عذاب سهن موظف المصير إذا أقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقول كاد تميز من كَمَا انقضى يقيها فوج سلم خبرتها الم ياتيه المديل قالوا يا فاطمه انا في ضلال فجذبنا و قلنا ما, ما نسلم اللهم من شيء انتم الا في بلاء كبير وقالوا لو يمنا نسمع و ما كننا من اصحاب السعي اترفوا بمنهم فسوح صلي لها بالصعيم إن الله يكشون ربهم بغيبهم مصركم وأجروا كبيرهم وأسروا قولهم أبهروا به إنه عليم بذلك السدور ألا يعجب من الخلق وهو نصيق الخليل والنري جعناكم ملاكبها وكذوا من رسله وإليها ينشون أأمنتم من في السماء أن يكسب بكم الأرض وإلى أن يتمون أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حافبا فستعلمون كيف نهيد ولقد كذب الذي من قبله فكيف كان نهيد أولم يرسل أما من هذا الذي هو النجل لكم ينصركم من ظن الرحمن الكافرون إلا به أما من هذا الذي يرزقكم إن أمسك بسرطة بل لجو في عدوه هو النور أفمين يمشي مكمبا على وجهه أمسك مَنْ يَمْشِ فِي الْأَرْضِ فَلَا يُفْسِدُ وَلَا فَاجِرٌ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قُلْ هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا <تصفيق> الْوَعْدُ ولما رأوا ذو الوثان في المجوهين الذين كفروا وظين هذا الذي ذنتم فيه تتعبون قل أرأيك أي إن أهدني الله ومن معي أو رحمة فمن يجير الكاثرين من عزاة أبيين قل هو الرحمن ومن نعبه وعليه كلا ما بعلمون من هو من مدتاقا مدتاقا اللہ علی دعا کرب مصطفیٰ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری مدرسے کے اندر حاوی کو اپنی بارگاہ قبول فرما یا نا مم. پڑھنے پڑھانے اور درس دینے سننے میں غلطی کوٹی ہو گئی اسے معاف فرما دے عمل کا جذبہ نصیب فرما پاچھوں نماز با جماعت تقبیر اولا کے ساتھ سفید اول میں ادا کر والا بنا دے سچا پکاشی کے رسول بنا دے والدین کا فرما بردار کر دے ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت سے مقصرت مدنی چینل پر بھی ناظرین ہمارے ساتھ ہیں ان کی تمام اسکائیں بھائیوں کی تنستیاں قرضداریاں داریاں چاہ کے ہم مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے دیولیاں دور فرما دے آمد سب آمد کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکم کمائیوں میں وسعتیں برکت فیط یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرماؤ پرانے پاک پڑھنا ہمارے لیے آسان کر دے آمد آمد آمد دی. دی. پرانے پاک کو سجنا ہمارے لیے آسان کر دیں ثقامت دی. کے ساتھ اس مدرسے میں آنے اور سلسلے کو دیکھ لی توفیق اطا فرماؤ ہماری غلطیوں کوتوں درست فرما دو جس کسی نے بھی دعا کے واسطے تسلیم عزت سلام رب يا لا للہ الا اور محمد رسول اللہ تاری تیرا کام ہو جائے علاوت کر